مسجد کے پیش امام کو فطرے کی رقم دی گئی تاکہ وہ کسی اور کو دے دے مگر پیش امام نے ادا کرنے کے بجائے خود ہی رکھ لی تو کیا فطرے کی رقم ادا ہو جائے گی تو دیکھیے اس میں دو باتیں ایک تو یہ کہ جب کسی نے کسی کے ادارے کو دینے کے لیے امام کو یا غیر امام کو زکا دی کہ یہ رقم آپ فلاں ادارے میں دے دیں اور اس نے اگر نہیں دی یہ بدیا نتی یہ بدیانتی ہوگی یہ نہیں کرنا چاہیے ایک بات ہاں اگر اس نے امام کو یہ دی کہ مطلق ہم آپ کو وکیل بناتے جو بھی مستحق ہو آپ دے دیں اور امام اگر فطر یا زکات کا مستحق ہے وہ اگر اپنے صرف میں لے لے تو مطلق اجازت اور وکالت ہونے کی وجہ سے اب ادا ہو جائے گی لیکن جب وہ کہے کسی ادارے یا شخص کا نام لے کر کہ یہ آپ فلاں کو دے دیجیے اگر یہ مستحق بھی ہے تب بھی وہ زکوت نہیں لے گا نہ فطرہ لے گا بلکہ اس فرد کو ادا کرے گا کہ جس کے لیے اس نے مخصوص کیا نامزد کیا کہ فلاں کو دیا جائے یا یہ بھی کہ فلاں ادارے کو دیا جائے فلاں جماعت کو دیا جائے جب تک وہ اس کو نہیں دے گا اس وقت تک وہ قابل تعدب ہے تو اگر امام کو دیا کہ صاحب آپ کسی شخص کو یا ادارے کو دے دیں وہ خود کرش کر لے یہ بدیانتی ہے ایسا امام کیا بلکہ عوام میں سے بھی کسی کو نہیں کرنا چاہیے.